نوح سورہ نوح مکی ہے اس میں اٹھائیس آیتی اور دو رکو ہیں نام پہلی آیت میں ہی نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے نیز اس صورت میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا تفصیلی ذکر ہے اسی لیے اس کا نام سورہ نوح رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ وغیرہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انا اور صلاح مکہ میں نازل ہوئی تھی اس سورہ مبارکہ میں صرف نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ واحد نبی تھے جو ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں شرک سے ڈراتے رہے ان کی مدت نبوت کا ذکر صورت العین آیت چودہ میں گزر چکا ہے ابن ابی شیبہ ابن ابی حاتم، حاکم اور ابن مردوحہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نوح کو رسول بنا کر مبعوث کیا تو اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی اس کے بعد وہ اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ لوگوں کی تعداد کثیر ہو گئی اور چاروں طرف پھیل گئے